و تقوفتین خا محترم سامعین اور سامعات انسان محنت کرتا ہے نیکی پر تقوا کے کاموں پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہے وہ اس کو نیکی سے روکتا برائی کی تلقین کرتا ہے یہ یا تو سست پڑ جاتا ہے اس کے کہنے پر اور اگر اس کا مقابلہ کرتا رہے تو پھر وہ اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ایک کار ہے گاڑی ہے ریل ہے اس کا انجن بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس کے پہیے بھی ٹھیک ہونے چاہیے ڈرائیور بھی چست ہونا چاہیے چلتا رہتا ہے لیکن اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں پٹڑی سے نہ اتر جائے اگر پٹڑی سے اتر گیا اگر ڈائریکشن چینج ہو گئی تو اس کے انجن کی تیزی اور اس کے ڈرائیور کی چستی اس کو منزل سے دور لے جائے گی اس کے تمام فوائد اس کی تمام خوبیاں نقصان کا باعث بنے گی اگر ڈائریکشن سمت تبدیل ہو گئی تو اگر قبلہ بدل گیا تو وہ جتنا تیز چلتا چلا جائے گا اتنا اپنی منزل سے دور چلتا چلا جائے گا اس لیے نیکی تکوا بھی بہت ضروری ہے برائیوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے توحید کا عقیدہ بھی بہت لازم ہے جہاد فی فیصبی اللہ کی بھی بہت اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے یا یوں سمجھو کہ خنجر کا تیز ہونا اس کا لمبا ہونا اس کا چمکدار ہونا یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے اور یہ دیکھنا کہ اس کی نوک کس کی طرف ہے یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اگر وہ اپنے ہی پیٹ کی طرف ہے اپنے بھائی کے پیٹ کی طرف ہے تو پھر اس کی تیزی اور لمبائی اور چمک نقصان دہ ہوگی اس سے بہتر آ وہ نہ چمکدار ہوتا وہ نہ تیز ہوتا اور اگر وہ دشمن کی طرف ہے اللہ کے باغیوں کی طرف ہے تو اس کی تمام خوبیاں فائدہ دیں گی اس لیے شیطان اور اس کے حواریوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا جائے جب فتنہ آتا ہے تو اس وقت ویسے تو روٹین میں مسلمان چلتے رہتے ہیں جب آزمائش اور امتحان اور فتنہ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مستقیم ہے کون اعلیٰ وجہ البصیرت ہے اور کون ویسے ہی ساتھ چل رہا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ من سمیہ عبد اللہ اعلیٰ حرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی پوجا کرتے ہیں فہن اصو خیر اُنتمان نب اگر خیر خیر ہو ہر طرف سے خیر ہو اپنا ذاتی مقام بھی اچھا چل رہا ہے ہر طرف سے سلیوٹ ہوتے ہیں عزت افزائی کی جاتی ہے پولیس فوج دوسرے سول محکمے سب اچھا کہتے ہیں اطمین نہ بہ و عن اگر آزمائش آ جائے اگر کہیں سے تکلیف پہنچائے ان قلعہ علاوج ہی جی چہرے کے بل پھر جاتا ہے خسرہ دنیا وال دنیا اور آخرہ دونوں میں خسارہ پاتا ہے امتحان کے وقت ہی بندے کا پتہ چلتا ہے ایک ہی کلاس میں دونوں بچے پڑھ رہے ہیں دونوں کا پروٹوکول ایک ہے جب پیپر ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کلاس کے لائق نہیں تھا اگلی کلاس کے لائق تھا اور یہ پچھلی کلاس کے لائق تھا تو جب فتنے آتے ہیں اس وقت ہوش مندی سے سمجھداری کے ساتھ سلوک رویہ بات کام ایکشن بہت ہوش مندی کے ساتھ کرنا چاہیے صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہجمعین میں عبداللہ بن صبایہ یہودی نے فتنہ ڈال دیا کچھ لوگ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کچھ لوگ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے اللہ کا حکم ہے وقاتل محمد تکن بتنا وہ اکون دین و کلّہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہاں کاناسانون فین جب اسلام نیا نیا تھا لوگ اپنے دین میں ان کو آزمایا جاتا تھا لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں دین چھوڑنے کے لیے اس وقت ہم نے قتال کیا حتالہ لا تکون فتنا فتنے ختم ہو گئے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو گیا اور اب تم قتال کروانا چاہتے ہو تاکہ فتنہ زیادہ ہو اور دین غیر اللہ کا ہو جائے اس لیے اب میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا اب آپس کی لڑائی ہے یہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا کافروں کے ساتھ لڑائی تھی تو میں آپ کے ساتھ چلتا تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالموں نے گھیرا کیا ہوا ہے کوئی بچاؤ کی شکل نظر نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں مجھے واپس جانے تو بولے نہیں اچھا تو یزید نے تمہیں بھیجا ہے مجھے یزید سے ملوا دو بولے نہیں پھر تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ اگر شہادت ہی مقدر ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو میں جا کر مسلمانوں کی سرحد پر لڑتا ہوا کافروں سے لڑتا ہوا مارا جاؤں میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں جانا چاہتا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگتے ہیں لوگ پکڑ کر لے گئے نماز مکمل کی گئی پہلا سوال کیا کرتے ہیں اور جس نے مجھے خنجر مارے کہیں مسلمان تو نہیں ہے کہیں مسلمان تو نہیں ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان نہ کٹیں میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی شہادت نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہتا لیکن وہ لوگ کس قدر اس بات سے لڑتے تھے کہ مسلمان مسلمان سے نہ لڑے مسلمان کافر سے لڑے تو جب آزمائش اور فتنہ آتا ہے اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے نرمی اختیار کرو ہوش کو حرکت میں لاؤ حالات کو سمجھو حالات کی معلومات حاصل کرو زبان سے کوئی بات اس وقت نہ نکالو ہاتھ سے کوئی حرکت نہ کرو جب تک اچھی طرح اس معاملے کو سمجھ نہ لو سوچے سمجھے بغیر کوئی بات زبان سے کر دی جائے یا کوئی ایکشن لے لیا جائے اس کا نقصان ہوتا ہے نرمی اختیار کرنا معاملہ فتنے کا ہے معاملہ آپس کی جنگ کا ہے نرمی اختیار کرو والکفار رحماء رحما کافروں سے لڑائی کا معاملہ ہو تو شدت اختیار کرو مومنوں سے آپس کے مسائل ہو تو نرمی اختیار کرو کچھ لوگ آئے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم پیچھے پردے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری خبر رکھتی تھی یہ کون لوگ ملنے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پردے سے بولے کہتی ہیں وعلیکم السلام علیہ تم پر ہلاکت اور رب کی لانت ہو میرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوا دیتے ہو فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو کہتی ہیں آپ جانتے نہیں انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے تو کہا آپ جانتی نہیں میں نے ان کو کیا کہا ہے انہوں نے کہا تجھ پہ ہلاکت ہو میں نے کہا تجھ پر ہو جو انہوں نے کہا میں نے لٹا دیا اور ان کی میرے بارے میں دعا قبول نہیں ہوگی میری ان کے بارے میں ہو جائے گی اور تو نے ایک اضافہ کر دیا لانت کا بھی نرمی اختیار کرو فعن رف کا ادا دخلفی شعین اللہ خلفی شہ او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو زینت دے دیتی ہے یا کینف سختی سے بچو سختی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو نقصان دیتی ہے اس کو برا بنا دیتی ہے نرمی اختیار کرو یہ عمومی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فتنے میں نرمی اختیار کرنا تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے فرمایا نرمی اختیار کرو ان اوتی مالا بالعنف اور یا فرمایا یو تابر رف کی مالا یو تابر بگڑے ہوئے کام نرمی سے نکل آتے ہیں جو سختی کے ساتھ نہیں نکلتے سختی کے ساتھ وہ کام حاصل نہیں ہوتے وہ نتائج وہ مقاصد وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتے جو نرمی کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں تو نرمی اختیار کرنا سختی سے بچنا کیونکہ معاملہ مسلمانوں کی جانوں ان کی عزتوں ان کے مال کا ہے جب عام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو پسند فرمایا اللہ اکبر اور حلم اور گردوباری اختیار کرنا صبر سے کام لینا حضرت اشد ابد کیس ان کا وفد آیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا بڑا شوق تھا مدینہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بڑا شوق تھا کیا منظر ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ان پر نظر پڑے گی تو جیسے ہی مسجد نبوی کے پاس گھوڑے پہنچے سواریوں سے اتر کر دوڑ لگا دی وہ اس سے آگے وہ اس سے آگے اچھا جب قیس نیچے اترے ساری سواریوں کو ان کے گھٹنے باندھے اور بڑی تسلی پھر اپنے کپڑے بہتر کر کے بڑے وقار کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو خوبیاں دی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے الحلم و جلد بازی نہ کرنا تسلی سے کام کرنا اور حلم اور بردباری اختیار کرنا یہ میں نے تیرے اتنے سے سلوک میں دو خوبیاں دیکھ لی ہیں تیری اور ان دونوں خوبیوں کو ربع الجلال پسند کرتا ہے جلد بازی نقصان دیا کرتی ہے سمجھ سوچ کر تجزیہ کر کے اس پر ایکشن لینا اور خاص طور سے جب فتنے کا معاملہ ہو بعض کام جلد کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پھوک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت آپ کی طبیعت اتنی نرم اور حلیم اور گردوار ہے اتنی زیادہ حلیم ہے اتنی زیادہ حلیم ہے کہ رب عدالجلال کرام کو وہی نادل کرنی ہوتی تھی اللہ وہی نادل کر دیا کرتا تھا ان کاموں میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بردباری اور نرمی کی وجہ سے خاموش رہتے تھے کتنے واقعات اس کے بدو آتے کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہے کوئی آ جائے اخرج لنا یا محمد آپ باہر نکلئے میں آیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسان مصروف ہے ذمہ دار ہے اس کے شیڈول ہیں تو ہر وقت وہ آپ کی بات پر آ جائیں باہر آ کر کے باہر زور زور سے بولتے لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں بھائی تم ذرا خیال کیا کرو میں ذمہ دار آدمی ہوں میری مصروفیات ہوتی ہیں میری بیویاں ہیں نو گھر ہیں اس کی بھی مصروفیات ہیں باہر سے لوگ بھی آتے ہیں ہر وقت آپ کو نہیں مل سکتا آ کر کے بیٹھ جایا کرو صبر کیا کرو کچھ نہیں کہا اتنا حلم اتنی بردباری کہ برد باری جلال ربۃ الجلالام نے خود اعلان فرما دیا اکثر اللہ نے قرآن نازل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا بیویاں آ کر کے جب حالات کچھ بہتر ہوئے اخراجات کا مطالبہ اخراجات بھی کوئی نخرے والے نہیں تھے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے خاموش ہے کچھ نہیں اب اپنی بیوی کی بات ہے اس سے زیادہ حلم اور بردباری کیا ہوگی اس سے زیادہ نرمی کیا ہوگی کوئی دور کی بات باہر کی بات نہیں اپنی ماتا ہے تو بیویاں ہیں ان سے آپ کوئی بات نہیں کر رہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے عمر پر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نائے تو کہا عمر آیا ہے فرمایا اجازت ہے آ جاؤ جیسے عمر کا نام سنا صحیح بخاری کے حدیث ہے بھاگنے کی آواز آئی عمر پوچھتے ہیں یہ کیا آواز تھی فرمایا وہ تیری ماں بیٹھی ہوئی تھی اور جب پتہ چلا عمر آ رہے ہیں تو وہ اٹھ کر چلی گئی ہیں ساری فرمانے لگے تحبرانی ولابر رسول اللہ مجھ سے ڈرتی ہو اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حلم اور اتنی بردباری اور اللہ تبارک کا وطارہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ اگر آپ کو یہ دنیا چاہیے تو پھر نبی نہیں ملے گا اور نبی کا گھر چاہیے تو پھر دنیا نہیں ملے گی یہ بات آپ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ کی حلم اور بردباری اخلاق حسن خاموش رہے رب دل جلال و کرام نے وہ اصلاح فرما دی اللہ اکبر آپ کے گھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ولیمہ ہے ایک ہی کمرہ ہے اسی کے کونے میں ہماری اماں زینب رضی اللہ عنہ منہ کونے کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ادھر ساتھی کھانا کھا رہے ہیں ولیمہ کا دو ساتھی بیٹھے رہے باقی سب چلے گئے وہ اپنی کو پرانی دیر بعد ملے ہوں گے انہوں نے ایسی باتیں شروع کی ایسے مگن ہوئے وہ اٹھ نہیں رہے آپ جاتے ہیں دوسری بیویوں کے بعد چکر لگاتے ہیں بیویاں پوچھتی ہیں کیف یا رسول اللہ رسول علی سلاۃسلام نئی بیوی آپ کو کیسی لگی آپ ان کا جواب دیتے ہیں واپس آتے وہ دونوں پھر بیٹھے ہوئے ہیں پھر چکر لگانے چلے گئے پھر واپس آئے وہ دونوں پھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حلم اور بردباری دی ہوئی تھی ایک بار نہیں کہا بھائی بس کرو بہت باتیں ہو گئیں آپ کا اپنا گھر ہے اس سے زیادہ اخلاق اور نرمی کیا ہوگی بردباری اور حلم کیا ہوگا خاموش رہے رب اللہ نے آیات نازل کر دی کہ جب کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو ان کے مسائل ہوتے ہیں جب تک بلایا نہ جائے اندر جایا نہ کرو اور جب کھانا کھا لو تو وہاں بیٹھا نہ کرو نظار کا دن نبی یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے فیست ہی تم سے حیا کرتے وَاللَّهُ لا من الحق اللہ حق بیان کرتے ہوئے حیا نہیں کرتا وہ حیا کرتے ہیں اللہ حیا نہیں کرتا اس لیے جب جایا کرو کھانا کھا لیا کرو تو جلدی اٹھ جایا کرو اتنی حلم اور بردباری والے ہمارے مصطفیٰ ہیں علیہ السلات وسلام یہ عموم کے حالات میں حلم ہے عمومی حالات میں بردباری ہے لیکن جب فتنہ ہو تو وہاں تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلوار توڑ دو ایک روایت میں فرمایا لکڑی کی تلوار پکڑ لو ایک روایت میں فرمایا اس میں نے آدم دو تھے ایک نے دوسرے کو قتل کا ارادہ کیا میری طرف بڑے کا قتل کرنے کے لیے میں دفاعی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنا ہو تو اس مقتون ابن آدم جیسا بن جانا فرے کو کم کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں بہترین نمونہ حضرت عثمان بن الفان رضی اللہ تعالی تصور کرو امیر المومنین ہیں آدھی دنیا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں مزید اس میں وسعت کی گئی کتنا بڑا خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ اس کے پاس کتنے وسائل ہوں گے اس کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے کتنی سیکیورٹی لگا سکتا ہوگا کتنے لوگ ان پر نشاور ہونے کو تیار ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنما کو بھیجتے ہیں جاؤ جا کر امیر المومنین کا دفاع کرو جاؤ ان کی سیکیورٹی کرو اور دیکھنا ان کی نظروں سے بچ کر کھڑے ہونا انہوں نے دیکھ لیا تو تمہیں گھر بھیج دیں گے بلوائی آئے ہیں مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا امیر المومنین کو گراؤ کر لیا باہر نہیں نکلنے دیتے ان کا کھانا دانا بند کر دیا ان کا پانی بند کر دیا مشد نبی میں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں لیکن امیر المومنین کہتے ہیں میرا دفاع نہ کرو عجیب بات ہے دفاع کیوں نہ کریں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام نے مجھے بتایا تھا کنویں کے اندر ٹانگ لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب اگر صدیق آئے کہا ان کو جنت کی بشارت دو عمر بن خطاب آئے کہا ان کو جنت کی بشارت دو عثمان بن عفان آئے کہا ان کو جنت کی بشارت دو اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ ان کا گھیرا کیا جائے گا پر تشریف فرماتے ابو بکر عمر عثمان عہد ہلنے لگ گیا فرمایا ٹھہر جا یا اہد تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک رسول ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں مجھے معلوم ہے مجھے میری شہادت ہوگی مجھے معلوم ہے میرا گھیرا کیا جائے گا لیکن مدینہ مدینہ محترم جگہ ہے حرمت والی جگہ ہے اس میں تو کبوتر قتل کرنا جائز نہیں ہے میری وجہ سے مسلمان کٹ جائیں میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا میں فوج لگا دوں گا وہ بھی آئے ہوئے ہیں لڑائی ہوگی مدینہ کی حرمت والی گلیاں پامال ہوں گی مسلمان کے خون سے رنگین ہوں گی وہ بلوائی بھی کٹ جائیں گے اور میرے ساتھی بھی کٹ جائیں گے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا مجھے تو شہید ہونا ہی ہے مجھے تو بتایا گیا ہے کہ آپ کو شہید ہونا ہے اب مجھے جب شہید ہونا ہے تو میں مسلمانوں کو قتل کیوں کروں میں مسلمانوں کے خون اس کی حرمت کو پوال کیوں کروں اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو پوال کیوں کروں اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا میرا کوئی دفاع نہ کرے مجھے معلوم ہے کہ مجھے جانا ہے اس لیے اگر تین کی بجائے دو قتل ہونے سے بات بنتی ہو تو دو ہونے چاہیے اور اگر دو کی بجائے ایک شہید ہونے سے بات بنتی ہو تو ایک ہونا چاہیے دو نہیں ہونے چاہیے وہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں میں تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ آپ کو ایسی قمیض پہنائے گا لوگ اس کو آپ سے اتروانے کی کوشش کریں گے مات اتارنا اس لیے میں خلافت سے استعفی بھی نہیں دوں گا اور وہ مجھے قتل کریں گے لوگ غلط ثلط منہ کھولتے ہیں جب حضرت عثمان شہید ہو جائیں گے تو ان کی خلافت باقی رہے گی آپشن کیا ہے کہ یا جان اور خلافت دے دو یا اکیلی خلافت دے دو ذرا غور کرو اس بات پر جب جان جائے گی تو خلافت نہیں جائے گی جان اور خلافت دونوں دے دو یا اکیلی خلافت دے دو اور میرے مصطفیٰ علیہ سلاۃ السلام نے خلافت دینے سے منع فرمایا تھا اس لیے میں جان اور خلافت دوں گا قربانی دی ہے انہوں نے اور ایسی قربانی فتنے میں فتنے کو کم از کم کرنے کی کوشش کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ اور کوئی نہ جائے نہ مسلمان کی خون کی حرمت پامال ہو اور نہ میرے مدینے کی حرمت پامال ہو میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کچھ اس طرح کا ہو تو بھائیو نرمی اختیار کرنا حلم اور بردباری سے کام لینا حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ان حالات میں بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر حلم اور بردباری کے ساتھ اچھے طریقے سے معلومات حاصل کر کے ان کا تجزیہ کرنا تجزیہ کرنا اور تجزیہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت اور نور عطا کیا ہوتا ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا علماء سے مشورہ کرنا علماء کے سامنے حالات کی معلومات ہر بندہ آئے جو جو اس کے پاس معلومات ہیں وہ علماء کو پیش کریں حالات یہ چل رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ دیکھتے نہیں آج بھی جن معاشروں میں علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ان کے فتوی کی اہمیت موجود ہیں وہ فتنے سے بہت بچے ہوئے ہیں اور جب علما کی طرف رجوع ختم ہو جاتا ہے علماء کو میڈیا ٹرائل چلا کر کے بدنام کر دیا جاتا ہے سازشیں کر کے ان کو ملوث کر دیا جاتا ہے بدنام کر دیا جاتا ہے پھر لوگ شطر بے مہار ہو جاتے ہیں پھر وہ جماعت نہیں افراد ہو جاتے ہیں پھر ایک ایک آدمی کو فتنے کا شکار کرنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے ٹھنڈے دل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہل اور گردواری کے ساتھ جلدی نہ کرتے ہوئے حالات کو سمجھنا اور پھر حالات کو سمجھنے کے بعد بات کرنا فتنے میں بات فتنے میں زبان تلوار سے زیادہ نقصان دیا کرتی ہے روٹین میں بھی زبان تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے جراحات سنا نلتی آموں و لائل تام جر شاعر کہتا ہے تیرو تفنگ کے نشان آخر زخم مندمل ہو جایا کرتے ہیں لیکن جو زبان زخم لگاتی ہے وہ مندمل نہیں ہوتے زبان کلمہ بولتی ہے کلمے کا لفظی معنی عربی زبان میں زخم لگانا ہے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں زخم لگایا جاتا ہے قیامت والے دن آئے گا رنگ اس کا خون کا ہوگا خوشبو اس کی کستوری جیسی ہوگی اور اس میں زخم لگایا جانے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یو کلاموں اس کو کلام لگائی جاتی ہے زخم لگایا جاتا ہے زبان زخم لگاتی چرکے لگاتی ہے اور اگر فطرے میں زبان کھولی جائے تو پھر اس کا نقصان زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے اللہ اکبر صاحب بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہے کہتے ہیں میرے پاس ایسی حدیث ہے اگر میں آج بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے میرے پاس ایسی احادیث ہیں اگر میں آج زبان کھولوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے آپ کہو گے کہ علم کو چھپایا تھا نہیں ہر جگہ ہر علم کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہر جگہ ہر بات کے لیے مناسب نہیں ہوتی کتنی جگہوں پر بات کرنے کا حق بیان کرنے کا الٹا نقصان ہو جایا کرتا ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اپنے استاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں سعید بخاری کے حدیث ہے آ کر کے کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ خراب ہو گئے آپ فرماتے جاؤ صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ وہاں جا کر ان کا دودھ پیو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا وہ وہاں جاتے ہیں جا کر کے اونٹنیوں کے پیشاب اور دودھ کی آمیزش کر کے پیتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب وہ صحت مند ہو گئے چوراہے کو قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا پکڑ کر ان کو کاٹا اور کاٹا ایسا کہ انہوں نے لوہا گرم کر کے چوراہوں کی آنکھوں میں ڈالا تھا آپ نے بھی لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا زخمی کر کے خون نکل نکل کر تڑ تڑ پر ان انہوں نے جان دے دی یہ ان کی سزا تھی جو انہوں نے کیا تھا وہی ان کے ساتھ کیا گیا یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ربایت بیان کر رہے ہیں استاد سے کہتے ہیں استاد جی یہ حدیث بیان کرنے کی جگہ نہیں تھی کیوں؟ اس لیے کہ حجاج تو پہلے بڑا ظالم ہے وہ تو کتنے مسلمانوں کا قاتل ہے اس کو تو اور شہ مل جائے گی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے آنکھوں میں لوہا گرم کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے اس طرح کی سزائیں بھی روا ہوتی ہیں اس کی شر اور بڑھ جائے گی اس کو یہ حدیث ہمیں نہیں سننی چاہیے تھی اور حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں روایتیں بیان کروں تو گلا کاٹ دیا جائے حجاج کا زمانہ تھا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو کاٹ دیا کرتا تھا فتنے کے ڈر سے میں وہ زبان نہیں کھول رہا میں وہ باتیں بیان نہیں کر رہا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں مجرس لگی ہوئی ہے کہتے ہیں ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جو سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ حق حقدار ہے اس کا فن یقل علانا کرانا ہو کر ہو وہ اپنے سینگ اٹھائے ذرا منہ اٹھا کر ہمارے سے بات کرے ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں آئے ہم سے بات کرے کون کہتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احق و بہا من من کا قاتل ابا کارن اسلام اپنے دل میں کہتے ہیں جا کر اپنی بہن حضرت حفصہ المومن سے بات کرتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضرت معاویہ نے یہ بات کی اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جب آپ کے ساتھ اور آپ کے باپ کنہر کی حالت میں تھے تو وہ مسلمان تھے اور وہ آپ کے ساتھ کدال کیا کرتے تھے تم نیک مسلمان ہوئے ہو آپ کے باپ آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے اور جو لوگ ہمیشہ سے مسلمان رہے اور اسلام کے لیے لڑتے رہے وہ زیادہ حقدار ہے میرے دل میں یہ بات تھی لیکن میں نے وہاں کی نہیں فتنے کے ڈر سے یہ صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں میں اللہ دینا کان الائے خاف العلوم جو اللہ کے راستے میں ملامت سے نہیں ڈرتے تھے لیکن فطرے سے ڈرتے تھے اللہ کے راستے میں ملامت سے نہیں ڈرتے تھے مگر فطرے سے ڈرتے تھے میری بات سے فطرہ ہو جائے میں یہ بات نہیں کرتا تو جب حالات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ نہایت انی کے ساتھ حلم اور گردباری کے ساتھ معلومات کی چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے معلومات جمع کی جائے تو پھر بات جو بھی سامنے آئے ایکشن جو بھی سامنے آئے اس میں اگر فتنہ بڑھنے کا ڈر ہو تو اپنے ایکشن کو بھی روک لیا جائے اپنی زبان کو بھی روک لیا جائے اور اگر آپ کے ایکشن اور زبان سے فتنہ دبنے کا ہو تو اس کو دبا دیا جائے یہ طریقے ہیں اور بھی اس کے کئی ضابطے ہیں اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا اللہ تبارہ کا تعالی جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہما علین